مدن چینل کے ناظرین الحمدال سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں اور اس سلسلے کے اندر ہم امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے حالات اور آپ کی سیرت تغیبہ کے حوالے سے مختلف باتیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی مزید اس حوالے سے کچھ اور باتیں بھی گوش گزار کروں گا توجہ کے ساتھ سماج فرمائیے انشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی امام اہل سنت رحمت اللہ تلاڑے کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوق میں مقام عطا فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں بلا شبہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو محبت ہے وہ جلوہ گر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور آپ کو مجدد ہونے کا شرف بھی عطا ہوا تو اس کی ایک بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا عشق ہے آپ عشق رسول میں فنا تھے فنا فر رسول تھے بہت ہی عالی منصب کے اوپر آپ یہاں پر فائز تھے جو عشق رسول کا منصب ہے اس میں آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا اس حوالے سے کچھ باتیں پچھلے سلسلے میں ہم نے ارض کی تھیں مزید اسی حوالے سے آگے گفتگو کرتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذات سے محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تعظیم ہے یوں ہی حضور علیہ وسلاۃ والسلام سے متعلق ہر ہر چیز کی تعظیم یہ اشاک کرتے ہیں عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہر شے کو اہمیت دیتے ہیں اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے اس کی تعظیم و تکریم یہ ہمیشہ سے صحابہ کرام علیہ مردوان سے لے کر آج تک یہ اہل سنت کے درمیان معمول رہی ہے اہل ادب کے درمیان اس کا معمول رہا ہے کہ وہ ہمیشہ حضور الصلاۃ اسلام کی احادیث بالخصوص اور اسی طرح جو آر رسول ہیں اہل بیت اطہار ہیں ان کا بہت زیادہ ادب و احترام یہ کرتے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں اس حوالے سے اگر ہم اپنے اصلاف کے عمل پہ غور کریں تو امام اہل سنت کا ایک عمل اور ایک خوبی یہ نظر آتی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہمیشہ صلف صالحین کے طریقے پر چلتے تھے ہمارے بزرگوں کے طریقے پر چلا کرتے تھے امام اہل سنت حدیث کا ادب کیسا کیا کرتے تھے اس کو بیان کرنے سے قبل میں ہمارے دو عظیم بزرگوں کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں ان کا ایک ایک واقع کرتا ہوں کہ کس طرح وہ حدیث کا ادب کرتے تھے کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو امام مشتحد ہیں طبع تابعین میں سے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کروڑوں مالکیوں کا پیشوا بنایا ہے ان کا جو علم تھا ان کا جو عمل تھا وہ سب اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ امام مالک مشتحد تھے حدیث کے بہت بڑے امام تھے یہ سب اپنی جگہ پر امام مالک رشمۃ اللہ تعالی علیہ کی آئمہ اربا کے اندر ایک بنیادی خصوصیت جو معروف ہے وہ مدینہ منورہ سے عشق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ادب و احترام یقیناً چاروں آئینہ اس کے اندر اکمریت رکھتے تھے بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے تھے لیکن امام مالک کو ایک خصوصیت ان کے درمیان حاصل ہوئی کہ آپ اس میں معروف بہت ہوئے مشہور بہت ہوئے آپ مدینے منورہ میں کبھی بھی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے یعنی اس زمانے کی جو سواریاں تھیں اس پر سوار نہیں ہوتے تھے خود امام شافائی رحمت اللہ تعالی جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے گھر کے باہر بہترین گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے لیکن کبھی بھی امام مالک رحمت اللہ تعالی ان گھوڑوں پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے آپ فرمائے یہ کرتے تھے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں سواری پر سوار ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سواری کا قدم اس جگہ پر پڑ جائے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں رکھنے کی جگہ پر میری سواری کے پاؤں رہ جائیں اس لیے میں سواری پر سوار ہونا پسند نہیں کرتا یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کے مدینہ منورہ کا اس قدر ادب کر رہے ہیں اور یہی ادب اور یہی احترام ہمیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی کے اندر نظر آتا ہے اور آپ اس کی جگہ جگہ تلقین کرتے رہے ہیں الوار البشارہ میں جہاں آپ نے مدینہ منورہ کے آداب لکھے کہ مدینے میں کیسے حاضری دینی ہے تو وہاں پر اس طرح کے آداب بہت سارے بیان کیے اپنے اشعار کے اندر آپ نے جگہ جگہ تمبی فرمائی کہ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے یہ جو مدینہ منورہ جا رہے ہو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پاؤں نہیں بلکہ سر اور آنکھیں یہ رکھی جاتی ہیں یعنی امام اہل سنت رحمتہ اللہ مدین منورہ کا ادب سکھا رہے ہیں مدین منورہ کے راستوں کی اہمیت بتا رہی ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تلا کا فیضان امام مالک رحمۃ اللہ تلا ع کا فیض امام اہل سنت کو حاصل تھا جو آپ بیان فرماتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا اس قدر ادب و احترام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس لوگ دور دور سے احادیث طیبہ بھی سننے کے لیے آیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے شرعی مسائل پوچھنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے امام مالک رحمت اللہ تراڑے کے پاس جب کوئی بندہ آتا تو آپ کے گھر کا خادم اس سے پوچھتا کہ آپ کو کیا کام ہے وہ اگر کہتا کہ مجھے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے میرے ساتھ مسئلہ پیش آیا ہے اس کا جواب مجھے معلوم کرنا ہے خادم اطلاع دیتا امام مالک فوراً باہر آتے اور اس کو اگر شرعی مسئلہ آتا ہوتا تو اس کو فوری بتا دیا کرتے تھے اور اگر آنے والا یہ کہتا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہبہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننی ہے تو امام مارک انتظار فرماتے اس کو بٹھایا جاتا آپ غسل فرماتے وضو فرماتے اور اچھی طریقے سے خوشبو لگاتے اہتمام کے ساتھ باہر کشیف لاتے پھر اس کے بعد اس کو حدیث بیان کیا کرتے تھے اسی طرح مسجد نبوی علی ساحد صلاحت وسلام نے جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ تخت پر بیٹھتے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے خوشبو وہاں پہ سلگائی جاتی خوشبو لگائی جاتی غسل کر کے امام مالک رحمۃ اللہ بیٹھتے اور اس انداز میں حدیث کو بیان کیا کرتے تھے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت حدیث کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے فرماتے کہ آپ درس حدیث بحالت قعود یعنی دو زانوں بیٹھ کر دیا کرتے تھے یعنی جب تک درس حدیث ہوتا رہتا تھا آپ حدیث بیان کرتے رہتے تھے اس کی شرح کرتے رہتے تھے دو زانو امام اہل سنت یہ بیٹھا کرتے تھے یعنی جس طرح ہم میں بیٹھتے ہیں اس طرح امام اہل سنت بیٹھ کر درس دیتے تھے فرماتے ہیں کہ احادیث کریمہ امام اہل سنت بغیر وضو نہ چھوتے نہ پڑھایا کرتے یعنی با ہو کر امام اہل سنت حدیث کو ہاتھ لگایا کرتے تھے حدیث کو پڑھائے کرتے تھے حالانکہ حدیث کا بے وضو پڑھنا جائز بھی اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے قرآن مجید کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے لیکن یہ ادب و احترام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا تھا اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی حدیث کی کتاب کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھا کرتے تھے یہ آپ کی عادت تھی کہ کوئی اور کتاب یہ حدیث کی کتاب کے اوپر نہ رکھی جائے اسی طرح حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص درمیان میں بات کو کاٹتا یا گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تو آپ رشمت اللہ تلال سخت ناراض ہو جاتے یہاں تک کہ جوش سے چہرہ مبارکہ سرخ ہو جائے کرتا تھا امام اہل سنت کو یہ بات نہ پسندی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے یا اس کی توضی کی جا رہی ہے اس کی تشریح کی جا رہی ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ سونا جائے درمیان میں بات کو کاٹا نہ جائے جب بات پوری ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی گفتگو کرنی ہے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کیا جائے ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات جب بیان کی جا رہی ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے اور یہ فیضان فیضان صحابہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہ ردوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کتب احادیث کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم ردوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے کہ علی گویا کے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے اتنے ادب اور احترام کے ساتھ صحابہ کرام علیہ حضور علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے وقت بیٹھا کرتے تھے تو وہی فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو بھی عطا فرمایا تھا مزید فرماتے ہیں کہ حدیث پڑھاتے وقت دوسرے پاؤں کو زانوں پر رکھ کر بیچنے کو ناپسند فرماتے ایسے انداز میں بیچنا کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ لیا جائے یہ امام اہل سنت کو حدیث پڑھاتے وقت بیچنا ناپسند تھا آپ اس طریقے سے ادب و احترام یہ احادیث طیبہ کا کیا کرتے تھے بلکہ بعض اوقات گھنٹوں گھنٹوں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی مسند پر بیٹھ کر حدیث کا درخت دیتے یا آپ نعت سنتے ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ امام اہل سنت بیٹھے ہیں نعت شریف پڑی گئی تو امام اہل سنت دو زانوں بیٹھ جایا کرتے ہیں اب اس میں کتنا ہی وقت گزر جائے امام اہل سنت دو زانو بیٹھ کر ہی یہ نعت سنا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی احادیث طیبہ کا یہ ادب عطا فرمایا تھا یہ شوق عطا فرمایا تھا کہ امام اہل سنت اسلاق کی طرح حدیثوں کا احترام کیا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ تلاڑے یہ حدیث کا کس قدر احترام کرتے تھے کس طرح حدیث کا ادب کیا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ تلاڑے نے جو اپنی کتاب صحیح بخاری لکھی تو اس میں امام ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق بہتر سو پچہتر حدیثیں ہیں یعنی سیون, سیون یہ اس کے اندر حدیثیں ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے جب یہ بخاری شریف لکھی تو اس میں آپ کو تقریباً سولہ سال کا عرصہ لگا لکھتے ہوئے اور آپ کے لکھنے کا انداز یہ تھا کہ ہر حدیث سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ غسل کرتے غسل کرنے کے بعد دو رکعت نفل ادا کرتے دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرتے استخارہ کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو لکھا کرتے اور یہ لکھنا آپ کا بسا اوقات مسجد نبوی علی صاحب حسلاۃ وسلام میں جو روزۃ الجنّ یعنی روزۃ من ریاض الجنا جس کو ریاض الجنا کہا جاتا ہے اس مقام پر بیٹھ کر امام اہل سنت کا لکھنا ہوتا کبھی آپ کاب قابا المشرفہ کے سامنے اس کو لکھا کرتے تھے یعنی ان چیزوں کا تبرک امام بخاری اور رحمت اللہ تلا علیہ حاصل کیا کرتے تھے تو یہ حدیث کا ادب تھا امام بخاری رسمۃ اللہ علیہ کا کہ جس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائیں اور انہی کا فیضان یہ امام اہل سنت کو بھی حاصل ہوا کہ امام اہل سنت کا آپ نے سنا کہ کس قدر احادیث سے طیبہ کا امام اہل سنت تعظیم فرمایا کرتے تھے کس قدر ان کا ادب فرمایا کرتے تھے تکریم فرمایا کرتے تھے جہاں تک رہا امام اہل سنت رسمت اللہ تعالیٰ اڈے کا سادات کرام کا ادب و احترام کرنا تو بے مسٹ بے مثال ہیں امام اہل سنت اس حوالے سے کہ سادات کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا مشہور واقعہ جو آپ نے کئی مرتبہ امام اہل سنت کا مدرین چینل پہ بھی سنا ہوگا کتابوں میں بھی, بھی پڑھا ہوگا ببلیغین سے سنا ہوگا کہ پالکی والا واقعہ کہ کس طرح امام اہل سنت نے سید زادے کا ادب و احترام کیا یہ مشہور واقعہ ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات امام اہل سنت کے موجود ہیں کہ جس میں امام اہل سنت سادات کرام کا بڑا اعلیٰ درجے کا حد درجے کا احترام کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تلاڑے جب سادات کو پکارتے تو پکارنے میں بھی آپ انتہا درجے کی احتیاط فرمائے کرتے تھے چنانچہ جناب سید ائوب علی صاحب رحمۃ اللہ تلاڑے یہ امام اہل سنت کے خلیفہ بھی تھے آپ کے شاگ بھی تھے اور امام اہل سنت کی بڑی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں جناب سید اوب علی صاحب رحمۃ اللہ تلاڑے نے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ نماز جمعہ کے بعد امام اہل سنت گھر کے پٹک کے باہر موجود تھے اور حاضرین کا بڑا مجمع تھا تو اتنے میں مولانا نور محمد صاحب کی آواز باہر سے آئی جو سید ایوب علی رحمت اللہ ترے کے بھائی تھے سید قناعت علی ان کو پکارنے لگے قناعت علی قناعت علی یعنی اس انداز میں پکارا جیسے عام طور پر دوستوں کی عادت ہوتی ہے یہ دونوں ساتھ پڑھتے تھے تو مولانا نور محمد صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس انداز میں پکارنا شروع کیا کہ کنا علی کنا علی اب یہ سید زیادہ تھے کنا ات علی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فورن ان کو طلب فرمایا بلایا ان کو اور فرمایا کہ سید صاحب کو اس طرح پکارتے ہیں کبھی آپ نے مجھے ان کا نام لیتے ہوئے دیکھا ہے کبھی نام لیتے ہوئے سنا ہے کہ میں اس طریقے سے ان کا نام لے رہا ہوں تو انہوں نے شرمندہ آنکھیں جکا دی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ جائیے اور آئندہ احتیاط کیجیے اور اس کا لحاظ رکھیے یعنی نام لینا بھی جو سادات کا ہے وہ ادب و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے ان کو اس انداز میں پکارنا بھی امام اہل سنت کو پسند نہیں تھا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کے حوالے سے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی آپ کی جو سوچ ہے وہ کیسی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سید زادہ سے غلطی ہو جائے تو اس کو بعض اوقات سزا دینا یا اس کو تعزیر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کسی نے پوچھا کہ قاضی کیا کرے گا استاذ کیا کرے گا کہ اگر سید زیادہ اس طرح کی کو غلطی کرتا ہے کہ جس پر اس کو ادب سکھانے کے لیے تعدیر کے لیے سزا دینا ضروری ہو جائے تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ تعدیب تو اس کو کرنا پڑے گی تعزیر تو اس کو دینا پڑے گی ورنہ اس کی جو تربیت ہے وہ نہیں ہو پائے گی لیکن سوچ دیکھیے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت یہ کرے کہ سید زادے کے قدموں کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی ہے سید زادے کے قدموں پر کوئی مٹی لگ گئی ہے کہ جس کو میں دھو رہا ہوں یعنی یہ جو دے رہا ہوں یہ سزا دے رہا ہوں شریعت کے اصولوں کی وجہ سے دے رہا ہوں لیکن اس میں نیت یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو گویا ایسا ہے کہ کسی صاف ستھرے پاؤں کے اوپر مٹی لگ گئی ہو میں اس مٹی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ مجھے سادت حاصل ہو رہی ہے کہ مجھے ان کے پاؤں صاف کرنا پڑ رہے ہیں مجھے ان کے صاف پاؤں کرنے کی سادت حاصل ہو رہی ہے یہ نیت وہ قاضی کرے گا یا وہ استاذ کرے گا تو یہ امام اہل سنت کی سوچ ہے کہ کس قدر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سادات کا ادب و احترام کیا کرتے تھے جب سادات کا امام اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ادب و احترام ہے تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کس قدر حساس ہوں گے اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب و احترام کرتے ہوں گے آخر میں میں ایک واقعہ امام اہل سنت کا عرض کرنا چاہوں گا جو بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات چونکہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں حرف فخر تھی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو حرف فخر سمجھتے تھے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز آپ کے یہاں پر نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ آپ نے اشارہ فرمایا ہاتھ اٹھائے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیے گئے پھر چاند دوبارہ ملا دیا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا آپ نے حکم دیا دعا کی تو جو سورج ڈوب رہا تھا وہ روک دیا گیا تین مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ایک دفعہ پلٹنے کا دو دفعہ روکنے کا بچپن میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے کا ایک سبب یہ بنا کہ بچپن میں میں پنگوڑے کے اندر جھولے کے اندر آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف ہوتے تھے چاند اس طرف ہو جایا کرتا تھا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چاند مجھے رونے سے روکا کرتا تھا میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا تو یہ چاند سورج یہ سارے چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع اللہ تبارک وطر نے کی بھی ہیں آپ ہاتھ اٹھائیں آسمان پہ بادل کا کوئی ٹکڑا نہ ہو سارا کا سارا آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے آرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مال ہلاک ہو گئے ہیں مویشی ہلاک ہو گئے ہیں ضائع ہو گئے مال ہمارے آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ بارش ہو صحابی کہتے ہیں کہ کہ آسمان کے اندر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا حضر السلاط اسلام نے دعا کی ہاتھ اٹھائے تھے کہ آسمان بادلوں سے بھرا اور چھما چھم بارش ہونے لگی حتیہ کہ پورا ہفتہ بارش کے اندر گزر گیا وہ آرابی پھر آئے اور کہا کہ اموات ہلاک ہو گئے ہیں مویشی ہلاک ہو گئے ہیں مال ضائع ہو رہے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارش رک جائے حضور علیہ السلاط اسلام اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اما حوالینا ولا اڈینا کہ یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش برستی رہے ہمارے اوپر بارش نہ ہو راوی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور علیہ السلاط اسلام کا ہاتھ جا رہا تھا وہاں وہاں سے بادل چھٹتے جا رہے تھے اور دیگر مقامات پر بارش ہو رہی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسمانوں پر اختیار ہے امام اہل سنت کا یہی موقف تھا اور آپ نے اس پر بہت سارے دلائل فتح رضویہ شریف اندر بیان کیا اور مستقل ایک کتاب سلطنت المصطفی کے نام سے لکھی جس میں آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ ہر ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے اللہ تبارک واتر نے عطا فرمائی ہے تو امام اہل سنت اپنے دارالخطہ میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے بریل شریف کے اندر ایک بزرگ ۔ تھے جن کی کرامت تھی کہ وہ جب چاہتے تھے اپنے مقام پر موجود نہ ہوتے تھے غائب ہو جاتے اور جب چاہتے تھے واپس آ جائے کرتے تھے تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مجزوب تھے عقل ان کی زائل ہو جایا کرتی تھی اور ان پر شریعت کے احکام یہ لاگو نہیں ہوتے یہ مکلف نہیں رہتے یہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ بڑے حضرت صاحب یعنی اعلی حضرت سے کہنے لگے کہ بڑے حضرت صاحب آپ ہی کہتے ہیں کہ حضور عصلاسلام کی آسمانوں اور زمینوں دونوں میں بادشاہی ہے ہمیں حضور علیہ السلاط کی جو بادشاہی ہے وہ زمین میں تو نظر آ رہی ہے آسمانوں میں حضور الاثلا اسلام کی بادشاہی ہمیں نظر نہیں آ رہی لہذا ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے امام اہل سنت نے فرمایا کہ حضور علیہ السلاط اسلام کو آسمانوں میں بھی سلطنت بادشاہی حاصل ہے اس پر وہ بزرگ کہنے لگے کہ نہیں حاصل امام اہل سنت بھی جلال میں آ کہا کہ حاصل ہے انہوں نے بھی سختی سے کلام کیا کہ نہیں حاصل عالت نے فرمایا کہ نہیں آسمانوں میں بھی بادشاہی حاصل ہے وہ ناراض ہو کے چلے گئے اب مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی جو امام اہل سنت کے بڑے پیارے بیٹے ہیں جہاں عالم دین ہیں وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ورید تھے آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ کے جو پیر و مرشد تھے حضرت مولانا الحسین نوری رحمتہ اللہ تعالی ع انہوں نے اس بات کی بشارت دی تھی کہ آپ کے یہاں اللہ تبارک و کے ولی کی ولادت ہوگی خود امام اہل سنت فرمائے کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے یہ چھوٹے تھے اللہ کو بڑے پیارے تھے چھت پہ کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک نیچے آ کے گر گئے اب ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی وہ ہوش میں کسی صورت نہیں آ رہے تھے امام اہل سنت کو بلایا گیا گھر والوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مجذوب صاحب آئے تھے جن سے امام اہل سنت کی بات ہو گئی گھر نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی مجذوب سے الجھنے کی اب نتیجہ بھگتی ہے کہ یہ کسی صورت بھی ہوش کے اندر نہیں آ رہے امام اہل سنت جو پہلے کوشش کر رہے تھے ہوش میں لانے کی اب آ گیا امام اہل سنت کو جلال اور امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مستفیٰ رضا کیا ہے یعنی بیٹے جو آپ تھے ایک مستعفی رضا کیا ہے اگر ہزاروں لاکھوں مصطفیٰ رضا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب قربان ہیں سارے کے سارے قربان ہو جائے میں ہمیشہ یہی کہتا رہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں زمین پر سلطنت حاصل ہے وہیں آسمان پر بھی سلطنت حاصل ہے بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ جو مصطفی رضا خان رسمت اللہ تلاڈ مفتی اعظم ہند تھے وہ خود ہی خود ہوش کے اندر آ گئے امام اہل سنت رسمت اللہ تلاڈ واپس اپنے دار رفتہ میں تشریف لے آئے تو وہ مضحب اب تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ ٹھیک کہتے تھے کہ جس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمین میں سلطنت ہے جو ہمیں نظر آ رہی تھی اب ہمیں آسمان میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت یہ نظر آ رہی ہے یہ تھا امام اہل سنت کا عشق جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ کرو تیرے نام پر جا فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں یہی عشق رسول تھا یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تھی جس نے امام اہل سنت کو امام اہل سنت بنایا جس نے اعلی حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا جس نے مجدد دین و ملت کو مجدد دین و ملت بنایا اسی عشق رسول کی برکتیں تھیں جو امام اہل سنت کو اس مقام اور مرتبے پر لے کر آئی اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت کے صدقے میں ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے لیوا الحمد کے سائے تلے امام اہل سنت کی نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک وطالیہ مسئلہ کے اعلی حضرت پر قائم الدائن فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم